Bye. -bye. علون على النبي ا ايها الذين امنوا صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى المحل ناجى كما صلى تعالى ابراهيم و على ابراهيم گان محترم زی قدر نوجوان دوستوں اور بھائیوں آج کی یہ دینی محفل ایک معصوم سی چھوٹی بچی کے تکمیل قرآن مجید کی خوشی کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے اپنی اس عزیزہ کے لیے دعا ہوں کہ رب کائنات اسے قرآن مجید کا فہم علم عمل کی توفیق عطا فرمانے کے بعد رب کائنات اس کے لیے اس کے والدین اور اہل خانہ کے لیے بخشش اور نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے ایک مقام کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل ہوا ہے اس مقام کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے انسان کی عبرت کے تین انداز بیان فرمائے ہیں آپ اس کو عبرت سے تعبیر کریں آپ کی مرضی آپ اس کو اللہ کی معرفت سے تعبیر کریں آپ کی مرضی آپ ان تینوں انداز مالک کے کائنات کی پہچان کے عنوان کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو آپ کی مرضی گویا کے قرآن مجید میں انسان کی عبرت کے انداز تین اللہ کریم کی معرفت کے انداز تین رب العالمین کی پہچان کے انداز تین پہلا پہلا انداز یہ ہے کہ اے انسان اگر تم نے اپنے مالک کو پہچاننا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ من عرف نفسحو فقد عرف ربا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اللہ کو کیسے پہچانے گا عبرت حاصل کرنی ہے تو میں اللہ نے بڑے نمونے رکھے ہیں تیرے اندر انسان اور اگر اپنے آپ پر غور نہ کریں تو دوسرا قرآن کا انداز یہ ہے کہ اس کائنات کو دیکھ اس آلم رنگ ببو کو دیکھ یہ جو دنیا تیرے سامنے نظر آ رہی ہے اس دنیا کو دیکھ تجھے میں اللہ کریم کی معرفت اور پہچان حاصل ہو اگر یہ انداز بھی سمجھ نہ آئے تو پھر تیسرا انداز اللہ کریم نے اختیار فرمایا اپنی پہچان کا کہ پچھلی قوموں کے حالات پر جو قومیں میں اللہ کریم کے سامنے جھک گئیں وہ بچ گئی ہیں جنہوں نے مسئلے توحید کو مانا وہ بچ گئیں ہیں اور جو میں رب العالمین کی غداری اور نافرمانی پر تل گئیں میں اللہ کریم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہوں لہت کبھی پتا نہیں اور اگر آپ نے اس شیر کی عملی تعبیر دیکھنی ہو تو رمضان المبارک میں آنے والے زلزلہ کے بعد کے واقعات پر نظر دوڑائیے لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ جن کو زمین کا سینہ پھاڑ کر اللہ کریم نے زندہ زمین میں اتار دیا پتہ مجھے اپنا بھی نہیں ہے پتہ آپ احباب کو بھی نہیں ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد غسل نصیب ہوتا ہے کہ نہیں مرنے کے بعد کفن نصیب, نصیب ہوتا ہے کہ نہیں مرنے کے بعد قبر نصیب ہوتی ہے کہ نہیں مرنے کے بعد جنازہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں پتا نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے لیکن یہ واقعات تو ہمارے آنکھوں کے دیکھے ہوئے ہیں اور کانوں کے سنے ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ زمین کے اندر دھس گئے جن کو مرنے کے بعد غسل بھی نصیب نہ ہوا کفن بھی نصیب نہ ہوا جنازہ بھی نصیب نہ ہوا قبر بھی نصیب نہ ہوئی اپنے آپ کو دیکھ نمبر دو کائرات کو دیکھ نمبر تین گزشتہ قوموں کے حالات باری میں اللہ کریم کی پہچان تجھے حاصل ہو اور تجھے عبرت والا مقام حاصل ہو جائے پہلے انداز سے شروع کرنے لگا ہوں اپنے آپ کو دیکھنا ہے قرآن کا انداز کیا ہے فرمایا الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم سبح ہوا اشرے کو آیت نمبر چالیس سورہ کا نام سورج تو کی مکی سو بارہ اللہ کی پہچان کا پہلا انداز اپنے آپ کو دیکھ بندہ عبرت کا انداز اپنے آپ کو دیکھ بندہ میں اللہ کریم کی تجھے معرفت پت اللہ وہ کیسے فرمایا اللہ اللہ کا کم اللہ کریم کی وہ قادر ذات ہے جس اللہ کریم نے تمہیں پیدا کیا اللہ کو ماننے والوں کا نام لینا ہے جو ماننے والے ہیں ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے محبت کے ساتھ نا کون ہے اور ذرا پیدا کرنے کا انداز بھی دیکھیے یہ میرے سامنے اٹھارہواں بارہ اور سورت کا نام سورت المؤمنون مین آیت نمبر بارہ سے تلاوت کر رہا ہوں اللہ فرماتے والا کا دلک لتی مجھے اللہ کریم ہونے کی قسم ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا حضرت آدم علیہ السلام کا اشارہ ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان گوللہ نے مٹی سے بنایا حضرت انسان کا کیسا تکبر کبر تیر ہے حضرت انسان کا کیسا تکبر کبر تیر ہے خاک سے پیدا ہوا پھر خاک سے پرہیز ہے حقیقت تو دیکھ میلا کی پہچان حاصل ہو مٹی کے خلاصے سے میلہ کریم نے بنایا پھر آگے سلسلہ کیسے چلایا فرمایا سمج اللہ فی جلنا ہوتا پانی کا گندا قطرہ نام لیتے ہوئے بھی بندے کو شرم آتا ہے وہ گندا پانی جسم سے باہر آئے جتنے دگ بندہ پاک نہ ہو جائے وہ سل کر کے قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں مسجد تو مسجد رہ گئی اپنے گھر کے اندر مسلے پہ کھڑا ہو کر نماز سدا کرنے کی اجازت نہیں گندا پانی میں اللہ کریم نے ایک محفوظ جگہ میں رکھا اللہ کون سی محفوظ جگہ اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ کی پہچان حاصل ہونا میرے سامنے آخری بارہ رب اللہ نمین کی لارے کتاب چلو پہلے ایک اور حوالہ اللہ کریم فرماتے اللہ تار من ہی لم یقل بیلی بہلی آیا ہل ہل بن قد پکی بات ہے شک نہ کرنا انسان پہ ایک وقت وہ بھی گزر چکا ہے کہ انسان ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں تھا گندا پانی ذکر کرنے کے لئے بھی نہیں ہے اور دوسرا مانا المیا کو شیم مذکور <مزغورا> انسان بے اوقت بھی گزرا ہے کہ انسان کا ذکر بھی نہیں تھا صرف اللہ ہی اللہ انسان تو بھی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کریم نے گندے پانی سے سلسلہ چلایا اللہ کریم کس جگہ تو نے رکھا یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن سورت کا نام سورت اللہ کریم نے یہاں منظر بیان فرمایا آیت نمبر چھ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے فرمایا یا کھلو کو خلکل پی ظلم سلا تین اندھیروں میں لدے کاری گری دکھائی والدہ کے پیڑ کا اندھیرا لگ نمبر دو رحم والا اندھیرا الگ نمبر تین بچے کے اوپر والی جلی والا اندھیرا الگ اندھیروں میں ملا کریم نے کاری گری دکھائی ہے اب آپ خیال ساری دنیا کے کاریگر اکٹھے ہو جائیں اندھیرے میں کوئی کاری گری نہیں دکھا سکتا رات کا وقت ہے فیکٹریوں کے اندر لائٹیں روشن ہو جاتی ہیں کارخانوں کے اندر بجلیاں جلا دی جاتی ہیں بڑی بڑی ملوں کے اندر روشنیاں کر دی جاتی ہیں وجہ کیا ہے جی رات والے ملازموں نے کام کرنا ہے شفٹ چھٹی کر گئی ہے اب رات والی شفٹ اس لیے ہم نے جلا دی ہیں اللہ کریم کے قرآن نے مسئلہ سمجھایا دنیا کا کوئی کاریگر اندھیرے میں کاریگری نہیں دکھا سکتا اندھیرے میں تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا بندہ کاریگری کیسے کھائے گا میں اللہ کریم کی کاریگری دیکھ بندہ تین ادھیروں میں کاریگری دکھائی حسین و جمیل انسان تیار کر دیا آہ! آہ! اپنا حسن و جمال آئی نے میں دیکھ دیکھ کر بندہ سیر بھی نہیں ہو رہا آئی ہی آئی گھر کے اندر ہر کمرے کے اندر الگ آئی نہ اپنا حسن و جمال دے کر بندے کی دبی کی سیر نہیں ہو رہی ہے اور یہ نہیں سوچا اللہ رہے کیسے گری گھری دکھائی تھی اور دوسرا قرآن کا چیلنج ساری دنیا کے ہنرمند ساری دنیا کے اپنے اپنے فن کے ماہر کٹھے کرو لیکن پانی پر کاری گری کوئی بھی نہیں دکھا سکتا میں گلاس بھر دیتا ہوں کسی کاریگر کو کہو پانی پر کاریگری دکھا پانی پر کوئی بھی کاریگری نہیں دکھا سکتا چلو یار پانی کو ہم نے جما دیا برف بن گئی اب کسی بندے کو کہو برف پہ کاریگری کر دکھا اگر کاریگری کر کے دکھا بھی دے تھوڑی دیر بعد برف پگل جائے گی ساری کاریگری ختم اللہ پہ کاریگری پہ قربانی کوئی کاریگر دنیا کے اندر پانی پہ اپنا ہنر نہیں دکھا سکتا اللہ کریم نے گندے پانی پہ کاریگری دکھائی حسین و جمیل بندہ پیدا کر دکھایا سون مجھے نہ ہو تو فاطان کرکی اب آپ پختون کیسے میری پنجابی سمجھیں گے مالی دا کم ایک دو جملے تو آئیں گے ایک دو جملے تو آئیں گے, تو آئیں گے نا یہ تو چٹنی ہے چٹنی کے طور پر ایک دو جملے تو ضرور آئیں گے نا مالی دا کم پانی دینا بھر بار مشکاں پاوے پھر کم ہے میرے اللہ کا پلے یا نہ لاوے کیا مطلب سنانا میرے ذمے ہے منوانا میرے ذمے نہیں ہے اب تو آپ سمجھے نا میں نے تشریح کر دی مالی پانی دے رہا ہے مالی چمن میں پانی لگا سکتا ہے لیکن پودے نہیں اگا سکتا پانی لگانا مالی کے ذمے اور بابو بہار بنانا اللہ کی ذمے میں <تصفح> سنانے نے آیا ہوں منوانے نہیں آیا اللہ کیسے تون نے کاری گری دکھائی اللہ فرماتے تین دھیروں میں پانی پہ کاری گری دکھا رہا ہوں سم کلک نت لاک لاک لک نل مزوت سامن پاک سون لم سمن شان خل کر سن اللہ اللہ ت سمجھانے پہ قربانیا ہوں اللہ کریم نے تین تینوں کے اندر پانی کے قطرے کو خون بنا دیا خون بنانے کے بعد گوشت کا ٹکڑا اسے بنا دیا گوشت کے ٹکڑے میں سے اللہ نے ہڈیاں بنا دیا. ہڈیاں بنانے کے بعد اوپر گوشت چڑھا دیا اللہ اباس فرمایا نانا سم شانہ پھر میں اللہ کریم نے اندر رو ڈال دی ہے اب بچہ حرکت کر رہا ہے والدہ کے پیڑ کے اندر اب آ خیال پانی کے قطرے کو خون بنانے والا کون ہے جو اللہ کو مانتے ہیں ان کا جواب اونچا گا پانی کے قطرے کو خون بنانے والا کون ہے خون میں سے گوشت کا ٹکڑا بنانے والا کون ہے گوشت کی ہڈیاں بنانے والا کون ہے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھانے والا کون ہے گوشت چڑھانے کے بعد اندر اڈالنے والا کون ہے یہ ساری باتیں آپ مانتے ہیں پانی کے قطرے کو خون بنانے والا لا خون میں سے گوشت بنانے والا گوش کی ہڈیاں بنانے والا اللہ اوپر گوش چڑھانے والا اللہ اندر او ڈالنے والا اللہ فرمایا یہ مانتے ہو سارے کام کرنے والا اللہ تو اگلی بات بھی مان لو فاتح بارہ اللہ لا پر کر دینے والا بھی کون ہے آپ <تصفح> دوستوں سے پوچھتا ہوں میری منت ہے تر محبت سے جواب دینا یہ پچھلے کام دوست دوستو دیکھنا پچھلے کام پانی کے قطرے سے لے کر انسان کے اندر وہ تک ایک میرا کوشچن ہے سوال ہے خیال کرنا آپ سے جواب پوچھتا ہوں بھائیوں سے بڑی محنت کے ساتھ یہ جتنے کام آپ نے سنے ہیں اللہ کے بغیر کون کر سکتا ہے ایسا جواب آیا میں کوئی تو کر سکتا ہوگا کوئی زندہ کوئی مردہ سندھا نہیں کر سکتے مردے کر سکتے کوئی دربار والا کوئی مزار والا کوئی سبز جھنڈے والا اور کوئی سبز پگڑی والا کوئی کالے جھنڈے والی سرکار کوئی بھی نہیں کر سکتا اللہ ہاتھ لیکن اگر یہ سارے کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا تو برکت بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا یہ سارے کام کرنے والا صرف اللہ تو فتح بارہ کلّا برکت دینے والا بھی صرف اللہ برکت دینے والا صرف کون ہے نہ ہاتھ والے کالے دھاگے میں برکت نہ پاؤں والے سجیر میں برکت ہے نہ گلے کے اندر دانے ڈالے ہوئے منکے اور کوڑیوں میں برکت ہے نہ سر پہ رکھی ہوئی چوٹی میں برکت ہے نہ ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھیوں میں برکت مجھ پر بھی فتوا نہ لگا دینا یہ تو ایسی خوبصورتی ہے یہ کو نفع نقصان تو نہیں ہے اللہ اللہ جب پیت اللہ شریف کے کونے میں لگا ہوا حجر اسود نفے نقصان کا مالک نہیں ہے تو قبروں پہ پڑے ہوئے پتھر نفے نقصان کے مالک کیسے بن گئے ہیں ہاتھ والے پتھر ن پے نقصان کے مالک کیسے بن گئے ہیں نا نا گلے کے اندر کالے بکرے کے لہو سے لکھے ہوئے تعویز ان کے اندر برکت نہیں ہے ہاتھ بارہ کل برکہ دینے والا صرف کون ہے یہی جرم ہے یہی قصور سمجھا ہے شیخ ال مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی گردن پہ اس طرح چلایا گیا پشاور کے اندر غلطی کیا تھی میاں بالی کے ریلوے اسٹیشن پر شیخ القرآن کو اتنے پتھر مارے گئے کہ جسم خون سے رنگین ہو گیا غلطی کیا تھی قسور کیا تھا میرے پیرو مرشید سید اللہ شاہ سے بخاری پہ چودہ کاتلانہ حملے کیے گئے غلطی کیا تھی کسور کیا تھا سن محتے قاضی شمس الدین رحمت اللہ لے پر کے اندر اتنے پتھر برسائے گئے بےوش ہو کر نیچے سڈے سے گر پڑے شیخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ لے کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا خلطی کیا تھی کسور کیا تھا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے دشمن رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہی غلطی لوگوں نے سمجھی کہ یہ دعوت دیتے میرے کابرین برکت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے برکت دینے والا اب تو اونچا بولیے کون ہے کسی زندہ کے ہاتھ میں برکت کسی مردہ کے ہاتھ میں برکت جملہ میرا دھیان سے سننا لوگوں کے پاس کسرت ہو سکتی ہے لیکن برکت کا مالک اللہ کریم ہے کوٹھیوں کی کسرت دولت کی کسرت جائیدادوں کی کسرت پیسے کی کسرت گاڑیوں کی کسرت یہ کسرت ہے برکت نہیں ہے انسانوں کے پاس کثرت تو آپ کو نظر آئے گی لیکن برکت ان کے قبضے بھی نہیں ہے برکت کا مالک کون ہے فتبارک اللہ کم آسن اتنا کی کاری کاریگر کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا اللہ, اللہ اب آپ اگلا جم نظر آتے ان سے سننا پانی کے قطرے کو اللہ نے خون بنا دیا بغیر مانگنے کے اس وقت کوئی بندہ مانگ سکتا تھا بھی تو بن رہا ہے مانگ نہیں سکتا تھا پانی کے قطرے کو اللہ نے خون بنایا میرے جملے پر توجہ بھائیوں کی پانی کے قطرے کو اللہ نے خون بنایا بغیر مانگنے کے مانگ سکتا تھا ابھی تو بن رہا ہے خون کے قطرے کو اللہ نے گوش بنایا بغیر مانگنے کے گوش میں سے اللہ نے ہڈیاں بنا دی بغیر مانگنے کے ہے ہڈیوں کے اوپر چمڑا چڑھا دیا گوش چڑھا دیا بغیر مانگنے کے ہے اندرو ڈال دی بغیر مانگنے کے ہے اب آپ دل دماغ حاضر رکھنا سارے کام بغیر مانگنے کے اللہ نے کر دیے اب جب مانگنے کے قابل ہوا اب کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں ہاں نا شکرا بندہ سارے کام بہر مانگنے کے کر دیے مانگنے کے قابل ہوا اب کہ اللہ میری نہیں سنتا کتنا افسوس ہے اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا یا ماور کا بے رب کل قریب تجھے کس نے دھوکا دیا ہے کرم کرنے والے پرور کا دروازہ چھوڑ کے جا رہا ہے میں اللہ کریم نے سارے کام بغیر مانگنے کے کر دیے اب جب مانگے گا تو میں اللہ مشکل کیسے حل نہیں کروں گا انسان اللہ سے مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے خیال کرنا اگلا مقام بھی سنا جاؤں یہ میرے سامنے وہی اٹھارہ پارے کا مقام زندگی گزارنے کے بعد سما ان کو بارہ سال کا لمے تو سوما تو آپ کا کیا قیدا ہے قرآن کا فیصلہ سچا محبت سے قرآن کا فیصلہ سچا زندگی گزارنے کے بعد تم میت بن جاؤ گے مردہ بن جاؤ گی جسم تمہارا جدا ہو جائے گا پروارکار میت بننے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ کب ہونا ہے اللہ برمانے تو باسو رو جسم کے جدا ہونے کے بعد جب میت بن گئے پھر کیا کے دن تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے دوبارہ زندگی کب ملنی ہے کیا کے دن قرآن کو ماننے والے اونچا قرآن کی تعید کریں گے دوبارہ زندگی جیسے اب زندگی ہے روح جسم کٹھے کب زندگی ملنی ہے دین کیا مت کے یہ میرے سامنے سورت البکرا پہلا پارا اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں اللہ کریم فرماتے ہیں تم بات کئی بات تک فرو نہ بلائی و کن تم آح یا کم سم یومی تو کم سم یوئی کم سم ال تر آیت نمبر اٹھائیس سورت البکرا پہلا پار میرے سامنے اللہ نے قرآن میں دو موتے بیان کی ہیں دو سندگیاں بیان کی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کیا تک جتنے انسانوں نے پیدا ہونا ہے اللہ نے ساروں کی روحوں کو پیدا کر کے جس جہان میں رکھا ہوا ہے اس کا نام عالم ارواح عالم ارواح میں روحیں موجود ہیں انسان کا جب جسم بن جاتا ہے ارحم والدہ کے رحم کے اندر روسی آ جاتی ہے جسم کے اندر آلام ارواہ کے اندر جب رو جسم نہیں بنا رو اور جسم جدا ہے روح اور جسم کے جدا ہونے کا نام موت ہے ایک موت کون <تصفح> سی جب روح اور جسم جدا تھا عالم ارواح کے اندر روح اور جسم جدا ایک موت اب رو اور جسم مل گیا ایک زندگی یہ جی؟ جی؟ اور جسم مل گیا فایا یہ زندگی ہو گئی اچھا سما یومی تو کم ساٹھ سال اسی سال سو سال مثال دے رہا ہوں جب موت کا وقت آ گیا پھر روح اور جسم جدا ہو گئی یہ دوسری موت ہے سوم پھر اللہ نے تمہیں قیامت مت کی دل زندہ کرنا ہے یا مل کیا متأون یہ دوسری زندگی ہے ایک موت پہلے والی ہے ایک موت دنیا میں آئے گی ایک زندگی یہ دنیا والی اور دوسری زندگی قیامت کی والی ہے دو موتیں دو زندگیاں قرآن نے موتیں کتنی بیان کی ہیں قرآن ماننے والے اونچا کہیں گے کہ جو مانتے ہیں قرآن نے موتیں کتنی بیان کی ہیں ایک پہلے اور روجی سمجھو پھر جب پچاس سال ساٹھ سال جب اللہ کو منظور ہو عمر پوری مت اور ایک کی دنیا والی اور دوسری یہ قبر والی کہاں سے نکل آئی یہ کہاں سے نکل آئی موتیں دو زندگیاں بھی یہ تیسری کہاں سے نکل آئی بنا اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر ارد کریں گے تو شکایت ہوگی انسان اپنے آپ کو دیکھ تمہیں اللہ کی پہچان حاصل ہوا ہاتھ بارہ کلو آسن اللہ کا نام پیار سے لینا سب سے اعلیٰ کاریگر کون ہے رات کا وقت ہے امیر المومنین خلیفت المسلمین ہارون الرشید کا وزیر ہے عی ابن بنے اپنی بیوی بی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے چاند کی چاندنی ہے چاند کی چاندنی میں میاں بیوی بی گفتگو کر رہے ہیں بات کرتے کرتے وزیر کی زبان سے نکلا علم تکونی اونی آسن منل کمر پانتے تالے اے میری گھر والی اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہوئی تو تجھ پر طلاق ہے کہہ تو بیٹھا پھر خیال آیا میں کیا کیا بیٹھا ہوں اب میری بیوی جتنی بھی حسین و جمیل ہو جائے لیکن چاند سے زیادہ تو حسین و جمیل نہیں ہو سکتی ہے چاند کے حسن و جمال کی مثالیں تو شاعر دیا کرتے اپنے کلام کے اندر سو دو دربار لگا بڑا پریشان ہو گیا ہار ان رشید نے پوچھا کیا بات ہے بس یہ پریشان حال نظر آ رہے ہو آج میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا میں نے بیوی کو کہا اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھ پر طلاق حرام ہے مجھ سے پھڑے رہے بیٹھا ہوں بڑا پریشان ہوں کیا کرنا چاہیے مسئلہ پوچھا گیا علماء کرام کی کی جماعت تشریف فرما ہے دربار کے اندر وہاں چلتے چلتے امام ابو ہنی پر احمد اللہ لے کے شگیرد وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے مسکرا کے کہا کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی دربار والوں کی چیخیں نکل گئی ہیں حضرت کیسے طلاق واقع نہیں ہوئی اس کی بیوی کتنی بھی حسین ہو جمیل ہو لیکن چاند سے زیادہ حسین نہیں ہو سکتی انہوں نے فرمایا نہیں نہیں ایک چاند نہیں لاکھوں کروڑوں چاند کٹے کر دیے جائیں لیکن انسان کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور دلیل پوچھو تو قرآن میں دلیل ہے انہوں نے تلاوت شروع کر دی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سی چون بور سی نی نا و حاضل بل دل مین لکد خلک نل انسان پی قرآن سچا میں اللہ کریم کو انجیر کی گسم ہے ذکر مکان ارادہ مکین ذکر تو انجیر کا کیا مراد وہ مقام ہے جہاں انجیر زیادہ پیدا ہوتی ہے اور یہ مقام وہ ہے جہاں اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی تھی فرمایا بسون گواہ ہے ذکر زیتون کا کیا اور مراد وہ مقام ہے جہاں سیتون زیادہ پیدا ہوتا ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کریم نے عیسی علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی اور پہاڑ پر آنے والی ہے حضرت علیہ السلام والی وہی بھی گواہ ہے میں اللہ کریم نے حضرت علیہ السلام کو تورات رات فرمائی تورات بھی گواہ ہے تور کا ذکر چلا ہے تورات کا تو ذرا عشاء تو یہ دار سننا کہ خاطم سے فرق بھی سنتے جائیے کہ جو لینے گئے خود کلی خدا فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں کہ جو لینے گئے خود کلی خدا فرق یہ ہے کلیم کلیمور محبوب میں وہ کلام کلین گئے طور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا ذکر شا کی یہ کو اے ہم نشین دل کو و فرحت کچھ ایسی ملی ایسی تصنیم خود سامنے آ گئی لاپیں جب بھی محمد کا نام آ گیا حضرت علیہ السلام پہ آنے والی وہی گواہ ہے بہادر بلا دل امن والے شہر مکے کی میں اللہ کو گسا میں ہے یہ مکہ گواہ ہے کیا مطلب مکہ مکرمہ میں آنے والی میرے محبوب کی وہی گواہ ہے اور نمبر پانچ لک مجھے اللہ ہونے کی گسا میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی واہی گواہ حضرت علیہ السلام گواہ حضرت موسا علیہ السلام والی واہی گواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والی واہی گواہ اور میں اللہ کریم خود بھی گواہ کہ خلا ک لال فی سن تقوی کتنا خوبصورت حسین و جمیل میں اللہ نے انسان کا جسم بنایا اتنا میں اللہ کریم نے کہا اگر کسی مخلوق کو بھی نہیں بنایا ان صاحب نے کہا امام ابو حلیفہ رحمۃ اللہ لے کے شگرد فرمانے لگے چاند جتنا بھی حسین و جمیل ہو جائے لیکن تیری بیوی کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کوئی تلا گوا کے نہیں ہوئی سب سے خوبصورت انسان ہے دیکھیے تو صحیح اپنے آپ کو میں بھی دیکھوں آپ بھی انصاف کرنا میرے بھائیوں ایک آنکھ اگر ہماری چھوٹی ہوتی دوسری بڑی ہوتی خوبصورت رکھتے چپ کر گئے آپ ہاں؟ بڑے اچھے لگتے خوبصورت اور ایک آنکھ چھوٹی ہے بٹن ہوتا ہے اور دوسری اتنی بڑی انڈے کی طرح بڑے خوبصورت رکھتے ہاں ہاتھ ہمارا چھوٹا ہوتا دوسرا او ہاتھی کی سون کی طرح لمبا بڑے خوبصورت لگتے بڑا بیوٹیفل بندہ رہا ہے اللہ تیری قدرت پر قربان جاؤں کیسے منا سے بنایا پاد نک فی یہ سورت رکھا بک اپنے آپ کو دیکھ تو میں اللہ کی پہچان ہو اچھا یہ سرا دوست مجھے بتائیے گھر کے اندر بلب جل رہا ہے شام کا وقت ہوا ہم نے گھر کے اندر بلب روشن کر دیا جب رات کو سونے لگے بلب کو بجھا دیا تین گھنٹے چلے گا چار گھنٹے پانچ اس کے بعد بجھا دیا مہینہ گزرا اللہ آؤ جی یہ تو مسئلہ بن گیا پندرہ سو روپیہ بل وہ وابڈا والوں میں بڑی زیادتی کی ہے بھائی پندرہ اندازہ لگاؤ ایک بلب جلاتا ہوں غریب تڑپ رہا ہے ایک بلب جلاتا ہوں پندرہ سو روپیہ بل آ گیا دو بلب جلائے جی دو ہزار روپیہ بل انداز لگاؤ جی اتنی زیادتی بھی ہوتی ہے یار کمال کما میں مہنگی بجلی کر دیے اب آپ ذرا غور تو کیجیے روزانہ تین چار گھنٹے پلب جلا رہے ہیں اور دو ہزار روپئے کمانا بل رہا ہے اللہ تیری قدرت میں قربان جاؤں گا آنکھوں والے دو پلب مفت میں دے دیے جیسے مرضیا استعمال کر یہاں مرضیا استعمال کر جس وقت مرضی آئے استعمال کر یہ الگ بات ہے جن کو دیکھنا میں اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو نہیں دیکھنا جن کو دیکھنا جید ہے جس وقت مرضی آئے دیکھ جس انداز میں مرضی آئے دیکھ اور جس صورت میں مرضی آئے دیکھ اللہ کریم نے دو بلب روشن کر دیے بل بھی نہیں مانگا اگر اللہ مہان آنکھوں کا بل مانگ لیتا ذرا میرے دوست فیصلہ کرے ماپا سے جواب دینا اونچا ہم بل دے سکتے تھے اونچا بولو نا اونچا دے سکتے تھے چار پانچ گھنٹوں کا ایک بلب رو رہے ہیں اتنا میں کوئی بھی انداز ہو جی واپ ڈبا نے زیادتی کر دی کمال ہے اتنا بڑا بل بھیج دیا مہربانی کرو بجلی سستی کرو جی انداز دو اللہ دے بلب روشن کر دیے اب لوگ چیخ رہے ہیں پاکستان والے ڈیزل بڑا مہنگا ہو گیا پیٹرول والے چیخ رہے جی پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا جی کیا کیا جائے جی ہر ایک چیز کی قیمتیں بڑی ہوئی ہیں اچھا جو روٹیاں پکا رہے وہ کہتے ہیں روٹی بھائی پہلے دو روپے کی ملتی تھی اب چار کی دوں گا پھر روٹی اس کا تیل مہنگا نہیں ہو گیا اب جو کریانے والا بیٹھا ہے اس نے بھی چیزیں مہنگی کر دی کیوں کمپنی والے مہنگی دے رہے ڈیزل مہنگا ہو گیا تیل مہنگا ہو گیا بسوں کے کرائے بڑھ گئے عوام چیخ رہی ہے اللہ اللہ ایک بات تو بتائیے بڑی آسان سی بات ہے تیل کے بغیر گاڑیاں چل سکتی ہیں گیس والی مثال نہ دینا بس سی این جی بھی ہوتی ہے میں تو تیل کی مثال دینے لگا ہوں یہ بھی تو تیل کی جگہ استعمال ہو گئی تیل کے بغیر گاڑی کھڑی ہے جی دھکے کیوں لگا رہے ہو جی تیل ختم ہو گیا پمپ تک جانا ہے اب دھکے لگا رہے جی تو چین کر کے لے جا رہے ہیں رسی سے باندھ کر یہ دیکھنا یہ میری زبان ہے اپنی زبانوں کو بھی ذرا چیک کیجئے اگر زبان پر یہ لواب نہ ہوتا یہ تیل نہ ہوتا ہمارا لکما کیسے نیچے جاتا اللہ کریم نے زبان میں تیل پیدا کرنے والی صفت رکھ دی ہے ہر وقت تیل پیدا کر رہی ہے ہر ٹائم تیل پیدا کر رہی ہے اگر یہ تیل پیدا نہ کر دی ہماری خوراک کیسے نیچے جاتی ہے یہ تیل نہ ہوتا خوراک خسم کیسے ہوتی ہے تیل اللہ نے مفت کر دیا بل بھی نہیں مانگا بل مانگ لیتا دنیا کے پمپوں پر دے نہیں سکتے پیسے اللہ کو بل کیسے دیتے اللہ ہو اللہ یہی تیل ہے کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں زبان تر ہے تو بات ہو رہی ہے خشک ہو جائے تو بولنا بھی بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اللہ فرماتے اپنے آپ کو دیکھے گا تو میں اللہ کی پہچان حاصل ہوگی دیکھے نہیں بندے نے کتنی نعمتیں ہمارے اندر اللہ نے کٹھی کر دی ہیں کسورت روحم کا انداز سنانے لگا تھا اللہ خالف من جال ما دے سوفن کو سم جال ما دے کو تین زوف شیب یاخلو گما شا بہ سورت اور رومی کی سوہ بارہ آجد نمبر چون میرے سامنے کھلی ہوئی ہے ایک بات تو بتائیے دودھ پینے والا معصوم بچہ اس کے ہاتھ میں یہ قلم دے دو آپ کا کیا خیال ہے ہمارے علاقے والے بچے تو نہیں پکڑ سکتے آپ کے علاقے میں دودھ پینے والے معصوم بچہ یہ قلم پکڑ کر ہاتھ میں اونچا کھڑا کر سکتا ہے چپ کر گئے شک میں ڈال دیا آپ نے مجھے کر سکتا ہے بچے کو یہ پکڑے رہے اول تو بات ہی نہیں سمجھے گا معصوم بچہ ہے ہاتھ میں دیا ہاتھ سے گر پڑا اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں اللہ پرماتے عبت داد ایک اپنی بندہ کتنی کمزوری تھی ہے قلم تو دور کی بات ہے دوستو ایک دن کا بھی بچہ نہیں اٹھا سکتا دودھ دینے والا معصوم بچہ پھر میں اللہ کریم نے طاقت دے دی جوانی والی درختوں کے تنے کندھے پہ اٹھا کے بھاگا جا رہا ہے اللہ یہ طاقتیں دینے والا کون ہے وہ بچہ کمزور جو اپنی زبان سے اپنی تکلیف بھی بیان نہیں کر سکتا چیخے جا رہا ہے روتا جا رہا ہے والدہ کبھی سر کی مالش کرتی ہے کبھی ٹانگیں دباتی ہے کبھی اس کو دودھ پلاتی ہے شاید بھوکھ لگی ہو تانا گریت تفل کے جو شد لبن تان گریت ابر کے خندد چمن بچہ روتا ہے تو والدہ کے دودھ کو جوش آتا ہے دودھ پلا رہی ہے شاید بچے کو بھوکھ لگی ہو پھر بھی بچہ روتا جا رہا ہے اب آپ خیال ہری کے علاقے کے دوستو وہ معصوم بچہ جو سبان سے تکلیف بھی اپنی بیان نہیں کر سکتا جوان ہونے کے بعد ایسے فرفر فر بول رہا ہے کہ دوسرے کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا پر دیکھ تو صحیح یہ طاقت دینے والا کون ہے دودھ پینے والا ماسوم بچا اپنے قدموں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اچھا یار ذرا بڑا ہو گیا دو ڈھائی سال کا ہو گیا پہلے گھٹنوں کے بل چل رہا تھا اب قدموں پہ کھڑا ہو کے ایسا ایسا چل رہا ہے کبھی والدہ انگلی پکڑ کر چلا رہی ہے کبھی ابا انگلی پکڑ کر چلا رہا ہے سہارے کے ساتھ چل رہا ہے پھر ایسے ایسا چلنا شروع کر دیا جو بچہ بچپن میں چل نہیں سکتا جمان ہونے کے بعد ریس لگا رہا ہے مقابلہ کرتے ہو میرا دوڑ تو لگا کر دکھاؤ ہے وہ انسان لیکن کمزوری کے بعد طاقتیں دینے والا کون ہے اب پھر پنجابی آپ نے نراض نہیں ہونا کچھ <تصفح> ہمارے پنجاب کے بھی دوست ہیں نا مہربان ان کو بھی تو میں نے بات سنانی ہے مٹی کو لو پانی بنے پنجابی سمجھنے والے دوست مٹی ابتدا مٹی ہے نا مٹی کو لوں پانی بنے پھر چوک جو گوٹی وپ موئی ن شم مائی تیری بن گئی شکل جنوٹی بچہ بن کے جگتے آ بنے لگوٹی بچہ کے جگ دے آنے لگوٹی شیر جوانا جانا اٹھنا نہ ٹور سکیں بن سوٹی جو کچھ پڑیا سب بھول گیا تیری سکھ گئی گردن موٹی جو کچھ پڑھیا حاجی صاحب جملے پر خیال جو کچھ پڑیا سب بھول گیا تیری سکھ گئی گردن موٹی دنیا تایا کر لائی آر فو دنیا تایا کر لائی آر فو رب اکبا نہ کرے کھوٹی ہاں دعا کرو اللہ آخرت بری نہ کرے خاتمہ برا نہ کرے حقیقت ایک بندہ اپنے آپ اگر ابتدا میں کمزوری تھی پھر جوانی کی طاقتیں دینے والا بھی اللہ ہے اب ذرا قرآن کے الفاظ دھیان سے سننا آپ کو سورت الحج کی طرف لیے جا رہا ہوں یہ میرے سامنے سترواں بارہ اور سورت کا نام سورت الحج اللہ کریم فرماتے ہیں آیت نمبر پانچ کے اندر سوم بال کرے جو کم تفلا سال مین گم کچھ تو وہ ہوتے ہیں جن کو جوانی میں میں اللہ سنبھال لیتا ہوں جوانوں فخر نہ کرنا اللہ نے دنیا میں آنے کی ترتیب بنائی ہے پہلے پر دادا گا پھر دنیا میں دادا آئے گا پھر والدہ آئے گا پھر بیٹا یہ ترتیب ہے ذرا مجھے بھائی بتا سکتے ہیں کوئی بیٹا والد سے پہلے دنیا میں آ سکتا ہے قانون کی بات کر رہا ہوں قدرت اور چیز ہے اب عیسیٰ علیہ السلام کا والد ہی نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کا والد بھی نہیں ہے والدہ بھی نہیں ہے تو قدرت ہوئی نا بات قانون کی ہو رہی ہے کوئی بیٹا والد سے پہلے دنیا میں آ سکتا ہے اونچا بولی آ سکتا ہے کوئی پوتا دادا سے پہلے دنیا میں آ سکتا ہے نہیں آ سکتا پہلے دادا آئے گا پوتا پہلے نہیں آ سکتا پہلے والد آئے گا پھر بیٹھا آئے گا اب آپ میرے جملے پر خیال اللہ نے دنیا میں آنے کی ترتیب رکھی ہے لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں رکھی جوان یہ نہیں کہہ سکتا بوڑھا پہلے آیا تھا پہلے جائے گا ہم نے بے شمار جوانوں کے جنازے بوڑھوں کے کندھے پہ دیکھے پھر قبر پر لکھا ہوتا ہے ابھی میں عمر بھرا نہ تھا کپے دس سے سا کی چھلک پڑا رہی دل ہی کی دل میں حسرتیں کہ نشان کزا نے مٹا دیا میں جب نامی کلاس میں پڑھتا تھا نا تو جو میری سیٹ تھی اس کے اوپر ایک چارٹ لگا ہوا تھا آج تک مجھے وہ کلمات مات یاد ہیں چارٹ پر لکھا ہوا تھا جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل آخرت کے لیے جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے ہم نے کیا تیاری کی اللہ ہر وقت مال پیسہ دنیا اور جائیداد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی روزانہ کتنا موت کو یاد کرتے ہو حضرت صدیق اکبر اکبر کرتے ہیں جب میں صبح کی نماز کا سلام پھیلوں دل کے اندر خطرہ پیدا ہو جاتا ہے پتنی شوہر تک بھی زندہ رہتا ہوں کہ نہیں شہر کی نماز بھی ادا کر سکوں گا کہ نہیں جزاک اللہ فاروق اعظم آپ بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نواز کرتے ہیں زور کی نماز ادا کرنے کے بعد مجھے اثر کی امید نہیں ہوتی تمام سے آپ پوچھتے آئے آخر میں فرمایا کر تم حق کا ذکر اے میرے ساتھی جیسے موت کو یاد کرنے کا حق تھا حق تم نے ادا نہیں کیا اللہ کے محبوب کیسے حق ادا نہیں کیا صبح پڑھنے کے بعد زہر کی امید نہیں شہر پڑھ کر اثر کی امید نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حال دیکھو نماز پوری کرتے وقت جب میں دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے دل میں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پتنی موت مجھے بائی طرح بھی سلام پھیرنے دیتی ہے کہ نہیں دیتی یہ اب قدا ہو رہا ہے ہم نے ہر وقت دنیا کی تیاری کی پھر ذرا آپ زین حاضر کریں چھوٹی سی تاریخی بات ہارون و رشید امیر المین دربار لگا ہوا ہے حباب کی توجہ ہے آپ تھک گئے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں میں نے تو بڑا لمبا سفر کرنا ہے آپ تھکے بیٹھے ہیں کہ پکے سوچ لو اچھا جو ہاتھ کھڑا کرنا ہے جو تھکے بیٹھے ہیں تجربہ ہو گیا آپ کو مولوی صاحب جو بات کرے نا پہلے سنا کرو اور پھر سمجھا کرو پھر عمل کیا کرو ورنہ بڑا داو لگاتے ہیں مولوی توبہ توبہ توبہ تو وہ بوڑھی آ گئی نا مولوی صاحب کو کہا مولوی صاحب میرا خامد فوت ہو گیا ہے بڑی جادواد چھوڑ گئی ہے مال پیسہ دنیا میں چاہتی ہوں کہ لڑکوں کو کچھ نہ ملے سارا مجھے مل جائے اگر یہ تو نہیں ہو سکتا پھر ان کا بھی حق ہے کوئی ایسی صورت بنانا ان کو بالکل کچھ نہ ملے سب کچھ مجھے مل جائے تو پھر میرا چائے پانی آپ <laughs> سمجھے نہیں سمجھے نہیں نہیں چائے پانی نہیں سمجھے آپ کا بھی منہ میٹھا کروں گی کیوں آپ فکر کرتے ہیں اچھا بچوں کو لیا آ گئے اور صاحب نے کہا بات سنو صاحب تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے کمال ہے ہمارا والے تھا ہمارا کیسے حصہ نہیں ہے اس نے کہا قرآن میں آیا ہوا ہے تبدی دب ماں ابنان ہو مالو آ نا مالو و ماں کا سب ماں کا ماں کا سب کس کا مالو ہو وہ ماں کا مالا نہیں کیا مالو و ماں کا خیال کیا کرو ایسے بھی ہوتے ہیں ماں کا اب وہ صورتحال نہ بن جائے ہارون و رشید دربار لگا ہوا ہے ایک مجبو بندہ آیا بہلول جس کا نام تھا ہارون رشید نے کا بہلول یہ میرا سا لے لے میں کیا کروں گا ہارون رشید نے کا بہلول یہ میرا سا گفٹ کے طور پر لے لے جو تجھے اپنے سے بڑا بے وقوف نظر آئے اس کو یہ توفہ دے دینا اچھا جو مجھ سے بڑا بے وقوف ہو اس کو دینا ہے جی بالکل اس کو دینا ہے ٹھیک ہے پسا لے لیا جل کچھ دن گزرے ہارون رشید موت کا وقت تا پہنچا سکرات لگے ہوئے ہیں لوگ پرواز کرنے والی ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے بہلول بھی آپ ہاتھ میں وہی چھڑی اور اصا اٹھایا ہوا ہے ہارون رشید سے پوچھا امیر المومن کس سفر پر جا رہے ہو ہارون رشید نے کہا بہلول موت کے سفر پر جا رہا ہوں بڑا لمبا سفر ہے بہلول نے کہا خلیفہ دل مسلمین واپسی کب ہوگی واپس کب آؤ گے ہرونو رشید نے کب بے وقوف کب بے وقوف ہے سفر پہ جائے وہ واپس نہیں آیا کرتا آپ کا عقیدہ ہے چپ کر گئے شک میں ڈال دیا میرے خیال ہے آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جمعرات کو واپس آ جاتے ہیں اچھا جمعرات کو نہ آئے تو چل اس میں کو تو ضرور آتے ہوں گے واہ بھائی واہ اب دیکھنا ہم پہلا پہلا جہان عالم ارواح تو اس جاگ رہے ہیں پہلا جہان اور روحوں کا جان علا ارواح سے آلام می ارہام میں انسان آگیا والدہ کا پیٹ اب آپ نے انصاف کرنا ہے جو ماننے والے ہیں قرآن و سنت کو اونچا بولیں گے جب آلام ارہام والدہ کے پیٹ میں آگیا تو واپس عالم می ارواح میں جا سکتا ہے اونچا بولیے جا سکتا ہے اور اعلیٰ دنیا تیسرا جہان جو اعلی دنیا میں آ گیا, دنیا والے جہان سے پچھلے دو جہانوں میں واپس جا سکتا نمبر چار عالم دنیا کے بعد علام بردخ میں چلا گیا کمال ہے کیوں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر اعلی میں دنیا سے اعلی میں ارحم میں نہیں جا سکتا اعلی میں ارحم سے اعلیٰ ارحم میں نہیں جا سکتا تو عالم بردخ میں جانے کے بعد اعلیٰ میں دنیا میں کیسے واپس آ سکتا ہے اعلیٰ میں بردخ کے بعد اعلی میں کیا مت اور آخراد, وہاں پہنچ گیا تو واپس نہیں آ سکتا جو چلا جائے وہ واپس نہیں آیا کرتا ہرون رشید نے کہا بہلول جو موت کے سفر پر جائے وہ واپس نہیں آیا کرتا اچھا میرا بس جی ناراض رہونا غلطی ہو گئی اچھا یہ فرمائیے آپ کے ساتھ مال اور پیسہ کتنا جا رہا ہے؟, آدمی ہے تو بھائی میرے اوپر موت کا وقت ہے اور تو مذاق کرتا ہے جو موت کے سفر بر جائے کوئی مال اور پیسہ ساتھ نہیں لے جایا کرتا بلو نے کہا جی او ہو غلطی ہو گئی ہے اچھا یہ بتائیے آپ کے ساتھ نوکر کتنے جا رہے ہیں ملازم کتنے سب بڑا بے وقوف میں مزاق کر رہا ہے سے موت کا وقت ہے جو موت کے سفر بر جائے ملازم اور نوکر ساتھ نہیں جایا کرتے ہیں او ہو نہ ہونا جی جہار الرشید یہ بتائیے کھانے پینے کا سامان کتنا ساتھ لے کر جا رہا بے وقوف ہاتھ تو موت کے سفر پر جائے کھانے پینے کا سامان ساتھ نہیں لے جایا کرتا اچھا نیک عمل کتنے کیے ہیں یہ وہ بھی دامن خالی ہے ارون رشید نے کہا بہلول نے کہا امیر المومنین دنیا کا چھوٹا سا سفر ہوتا تھا ہفتے کا سفر ہے پانچ دن دس دن کا ہے مال و دولت بھی ساتھ لے جاتے تھے نوکر چاکر بھی ساتھ ہوتے تھے کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ ہوتا تھا بڑی پیاری کر کے چھوٹے سے سفر پہ جایا کرتے تھے موت والے لمبے سفر پہ جا رہے ہو واپس بھی نہیں آنا اس لمبے سفر کی آپ نے تیاری نہیں کی مجھ سے بڑے بیوقو تم خود تو اپنا سا واپس لے لو ہارون رشید رو پڑا رو کے کا پلون آج پتہ چلا ہے ہم تو تجھے بےو کو سمجھا کرتے تھے اصل میں آخرت کی تیاری کرنے والا عقل مند تو تھا اور دنیا کی تیاری کرنے والے بیوہ کو ہم تھے اللہ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گل گفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا پتنی وہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اللہ سوم جمبا دے سوفنگ کار بچپن والی کمزوری کو ختم کر گئے جوانی کی طاقت دینے والا اللہ ہے پھر یہ طاقت ہمیشہ رہے گی نانا سوما دے کتنا سو شیبہ اپنے آپ کو دیکھ تو میں اللہ کی پہچان حاصل ہو جوانی کی طاقت ختم کر گئے کمزوری اور بڑھاپا دینے والا اللہ جن ہاتھوں کے ساتھ جن بازو کے ساتھ دوسروں کو نیچے گرا رہا ہے اب ہاتھ کانپ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے لکما اٹھانے کی طاقت بھی نہیں ہے بے شمار محتاج بندے میں نے زندگی میں دیکھے آپ کا تو ایک محدود علاقہ ہے محدود شہر آپ کے سامنے ہوگا میں ملک کی لیول کی بات کر رہا ہوں اللہ تو کرو اللہ ہر قسم کی محتاجی سے بچائے امین کہہ دو قرآن کے الفاظ سننا مین کو مر لکلا یہ میرے سامنے سورت الحج سترواں پارہ اور آیت نمبر پانچ کھلی ہوئی ہے جمالی صدا رہنے والی نہیں ہے جوانی کسی سے وفا نہیں کیا کرتی اگر جوانی وفادار ہوتی تو بالوں کو کالا کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی ہے ایک دن کالا کرو تیسرے دن پھر سفید نظر آ رہے ٹھیک ہے آپ چپ کر گئے ہو کالا کیا اوہ اب پھر بندوبست کرو جی پھر سفید نظر آ رہے ہیں تو اللہ نے مسئلہ سمجھایا انسان اپنے ایک بال کا بھی مالک نہیں ہے ہے اونچا بولی ہے ایک بال کا مالک ہوتا تو کبھی سفید نہ ہونے دیتا کالا کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی ہے جوانی یہ تو ہو گئی بڑھاپے نے ڈیرے ڈال دیے جن قدموں کے ساتھ دوڑا کرتا تھا اب مسجد آنے کی ہمت نہیں ہے جو میتا سب کچھ ہزم کیا کرتا تھا اب میتا کچھ ہزم نہیں کر رہا بچے کو مکھن کھلاؤ بچے کو خالد ہی کھلاؤ بچے کو دودھ پلاؤ تو بڑھتا ہے اور بوڑھے کو کھلاؤ تو بلغم بن رہی ہے ٹھیک <تصفح> کہہ <ہے> رہا ہوں اب <تصفح> جو بوڑھے ہیں وہ جواب نہیں دیتے <تصفح> <تصفح> بلغم بن رہی ہے جوانوں کو کیا پتا جوانی میں تو سب کچھ ختم ہو رہا ہے بوڑھا یہ خوراک کھا رہا ہے الٹا بلغم بن رہی ہے بچہ کھا رہا ہے تو بڑھ رہا ہے اللہ نے مسئلہ سمجھایا جوانی وفادار نہیں ہے صدا رہنے والی نہیں ہے در جوانی تو بکردن شیوا پیغمبری وقت پیری گرد سال میں شد پرہیزگار اصل بات تو جوانی کی عبادت ہے بھیڑیا جب بوڑھا ہو گیا نا اس نے کہا جی میں نے شکار کرنا بند کر دیا ہے جی توب ہو گیا ہوں یہ نہیں کہتا کہ دانت نہیں ہے یہ نہیں کہتا وقت گرب ظالم میں شبر پرہیزگار اصل عبادت جوانی کی ہوا کرتی ہے اب بوڑھا ہو گیا دیکھنے والی نظر کمزور ہو گئی ہے اللہ اللہ سننے والی طاقت گانوں کی کمزور ہو گئی ہے دماغ کوئی سوچ نہیں سکتا باتیں بھول رہا ہے اللہ کریم فرماتے کچھ تو وہ ہیں جن کو جانی میں سنبھال لیتا ہوں اور کچھ وہ ہے ان کو اللہ کریم فرماتے ہیں محتاجی والی عمر کی طرف لے جاتا ہوں دوسروں کا محتاج بنا پڑا ہے چار پائی پہ پڑا ہے اولاد بھی تنگ آ گئی اللہ, اللہ اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے پاس ہاتھایا کس نے لکھا ہے بھائی یہ مصر والوں نے لکھا ہے کیا لکھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی پڑھتے ہیں یہ تو گورنر کے بارے میں تین باتیں لکھی ہوئی ہیں حضرات صاحب رضی اللہ تعالی گورنر ہیں ان کے بارے میں مصر والوں نے تین باتیں لکھی ہیں نمبر ایک حضرت ساتھ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں نمبر دو قیمتی کپڑے پہن کر نکلتے ہیں غریبوں کا دل دکھتا ہے اور نمبر تین دروازے پہ پہرے دار مقرر کیے ہوئے ہیں کوئی غریب بندہ ملاقات ہی نہیں کر سکتا حضرت عمر نے خط پڑھا اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ بیان ہی نہیں ہو سکتا فرمانے لگے مجھے حضرت ساتھ پر یہ امید نہیں تھی صحابہ نام کی میٹنگ بلائی آپ نے یہ خط پڑھ کر سنایا فرمایا تین صحابہ تم تیاری کرو تین رکنی کمیٹی بنا کر روانہ کر دی مصر میں جا کر تحقیق کرو وہ کئی بار حضرات ساتھ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا قیمتی لباس پہن کر نکلتا ہے اور نمبر تین دروازے بے پارے دار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میں آسان دلواؤں اور جماعت جب کھڑی ہو جائے امام مسلح پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں تو آسان سننے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوتے دل چاہتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں لیکن اس لیے نہیں لگاتا خطرہ ہے کہیں بچے اور عورتیں نہ جل جائیں اس کے اندر آپ اتنی اہتمام کر تاکید فرما گئے اور حضرت سعد جماعت سے نماز نہیں چاہو تحقیق کرو تینوں صاحبہ پہنچ گئے حضرت سعد کو مسجد میں بلایا آپ یہاں آئیے جامع مسجد میں آپ کے بارے میں یقین شکایتیں آئی ہی ہیں ہم تحقیق کرنے ہیں آج کوئی کر دکھائے آپ چپ کر گئے دل جراح سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے اچھا خوشی ہو غم نہ ہو دل جرا سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے اللہ اللہ سے اگتا طبیعت تو مسرد کفر ہے طاقت پر جابر پھر ہو کا تو اتا کفر ہے اور جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت کفر ہے جو مسلمان باطل پہ چھا سکتا نہیں حشر میں وہ مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں اللہ اللہ حضرت کو اندر بلائے مسجد میں آپ بیٹھیے بڑے بڑے جو مصر کے رہنے والے مس لوگ تھے ان کو مسجد میں بلایا خط پڑھ کر سنایا یہ تم نے تین شکایتیں لکھی ہیں گواہی کون دے گا چپ پھر اٹھے بھئی یہ شکایتیں تمہاری طرف سے آئی ہیں کون گواہی دے گا کہ یہ ٹھیک ہے چپ تیسری بار اٹھے بھئی تمہاری طرف سے یہ ختم کیا ہے نام نہیں لکھا ہوا تین ہیں کون گواہی دے گا کہ باتیں ٹھیک ہیں کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ تینوں باتیں ٹھیک ہیں حضرت سعاد جماعت سے نماز نہیں پڑھتا نمبر دو قیمتی لباس پہن کر نکلتا ہے اور نمبر تین حضرت سعاد نے دروازے میں پہ پہرے دار مقرر کیے ہوئے ہیں یہ جب پمبے نے گواہی دی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نہ اٹھے ہاتھ بلند کر دیے اور عرض کرتے ہیں اللہ ن اب دو کہا جا اے میرے اللہ یہ بندہ اگر جھوٹا ہے جی جو گواہی دے رہا ہے میرے خلاف ریاکاری دکھلاوے کے لیے اٹھا ہے تاکہ میرے نمبر بن جائے تاکہ میرا مقام بن جائے اللہ میں ساتھ اس کے لیے بد دعا کرتا ہوں اس کی عمر لمبی کر دے اتنی لمبی عمر ہو کہ دوسروں کا محتاج بن جائے نمبر دو اللہ اسے حیا والی دولت چھین لے نمبر تین در در کا اسے بھیکاری بنا دے یہ تین تو بد بدوائے کرنے کے حضرت سات بیٹھ گئے ہیں مصر والے بیان کیا کرتے تھے کہ یہ بندہ جس نے جھوٹھی گواہی دی تھی حضرت صاحب کے خلاف اتنا بوڑھا ہوا اتنا بوڑھا ہوا کہ کوئی اس کے قریب آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا کہ خدمت کرے اللہ ولہ اور بار بار اللہ سے موت مانگتا تھا جتنی اس نے موت مانگی کسی کو ہم نے ایسے موت مانگتے ہوئے نہیں دیکھا اور کہا کرتا تھا دعوتوں حضرت صاحب کی مجھے بدوا لگ گئی ہے ہاتھ کانپ رہے ہیں اگر بات کرنا چاہتا نا یوں کرتا تھا دیکھنا یہ جو آنکھوں والی یہ جگہ ہے یہ بالکل نیچے لٹ جی تھی دے بھی نیچے اگر بات کرنی ہوتی تھی تو اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھا کر دیکھ کے بات کیا کرتا تھا اتنا زیادہ بوڑھا ہو گیا ہاتھ کامتے ہیں قدم لڑکھتے ہیں اس کے باوجود بھی چوراہے پہ کھڑا ہو کر بازاروں میں کھڑا ہو کر آنے جانے والی غیر محرم عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا اللہ اللہ حیابی اللہ نے چھین لی لوگ اسے مارا پیٹا اور دھکے دیا کرتے تھے بے حیا اتنا پورا ہونے کے باوجود شرم نہیں آتی محرم اور چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور نمبر تین اللہ نے رو رو کے کہتا تھا اللہ مجھے موتے دے موتے دے اور لوگوں کو کہتا تھا دعوتوں مجھے حضرت ساتھ کی بد لگ گئی ہے اللہ اللہ اس وہ کہتے ہیں ارزل ایسی عمر محتاجی والی کہ بندہ دوسروں کا محتاج بن کر رہ جائے جب ایسی عمر آ جائے پھر پتہ چلتا ہے اولاد بھی قریب نہیں آ رہی ہے رشتے دار بھی رخ پھیر گئے اب پھر پنجابی کے جملے ہیں کیسے سمجھیں گے اب آپ جو پختون ہیں عمر ہوئی دہا کوئی نہ پوچھے رہی ڈی بول ہوئی ہوئی ہون گیا پرنی چالی گاٹے پہ گئی پیالی عمر ہوئی پنجا چالیس سال ہوئی نا بچے پیدا ہو گئے اب یہ روتا ہے وہ روتا ہے یہ کرو وہ کرو ان کے کپڑے کھانا پینا عمر ہوئی پنجا گاٹے پہ گیا تھا پچاس سال کا ہوا اب ان کی شادیاں کرو رشتے تلاش کرو یہ ہوئی سٹ ہاتھی کی عمر کی اب سوٹی کے بغیر, اسا کے بغیر چل نہیں سکتا ہوئی بہتر. ہوئی ستر. کے بہتر. یہ فارغ ہے سال والا ہوئی اسی کوئی نہ پوچھے ڈول دل عمر ہوئی نو کول نہ کوئی بوے نو سال کا ہوئے کوئی ساتھ بیٹھتا نہیں ہے عمر ہوئی سو کے ہوں تم گرو لو سو سال ہوئی نا اب فوت بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لوگ تنگ ہو گئے اندازہ لگا ہو ہاں اللہ پرماتے جوانی کی طاقت ہمیشہ نہیں رہے گی آئے گا بڑھاپا اور ایسی عمر محتاجی والی اللہ شہر سید جا رہے ہیں راستے کے اندر ایک بندہ اوندا مو نظر آیا آنکھیں جس کی نکلی ہوئی تھیں ہاتھ کٹے ہوئے پاؤں کٹے ہوئے اور آواز لگا رہا ہے یا عثمان کل سب کا کلاک وہی نہیں انتا تیرو اے عثمان تیری دو بدوائیں دو سچی ہو گئی تیسری گنتے سار کر رہا ہوں شیخ سعید فرماتے میں قریب سے گزرا لوگ ترس کھا کر اس کے سامنے سکے ڈال رہے تھے بدبودار تفور سمیلا رہی ہے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں پاؤں کٹے ہوئے ہیں نہ اپنے ہاتھوں سے کھانے کی طاقت ہے نہ کزا حاجت کے بعد اپنے آپ کو صاف کرنے کی ہمت ہے فرماتے ہیں میں جب سکہ ڈالنے لگا میں نے الفاظ سنے کہہ رہا تھا اے عثمان دو باتیں دو سچی ہو گئی ہیں تیسری گنتظار ہے حضرت فرماتے ماتے میں بھی ساتھ بیٹھ گیا اور میں نے جھنجھوڑ کے کہا من تھا اور عثمان کون ہے جس کا تو نام لے رہا ہے اندھے بندے نے رو کے کہا مجھ سے مت پوچھ بڑی حالت اظہار ہے عبرتناک میرا حال اور قصہ ہے میں نے کہا میں نہیں ضرور پوچھوں گا کیا میں نے بڑا اشرار کیا وہ بندا بندہ ہاتھوں پاؤں سے محروم بندہ کہنے لگا میری حالت تو دیکھ رہے ہو کوئی ترس کھا کر میرے منہ میں لکما ڈال دے تو کھا لیتا ہوں ورنہ کوئی نہ کھلائے تو خود کھانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے کسائی حاجت کے بعد صاف کرنے کی اپنے آپ کو ہمت نہیں ہے اس لیے گندی بدمودار تفن سم میں لوہر متافر بنا ہوا ہوں اللہ اتنا عبرتناک میرا حال ہے دیکھ بھی کسی کو نہیں سکتا میں کو چیلا گندا لباس منہ یہ میری حالت بنی ہوئی ہے میں وہ بد نصیب ہوں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی پہ حملہ کیا تھا وہ کیسے اس بندے نے تڑپ کے کہا رو کے کہا اے پوچھنے والے سائل ہم نے دیوار پلاں گی اندر داخل ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جب میں نے تلوار کبار کرنا چاہا تو حضرت عثمان کی گھر والی بی بی نیلا سامنے آئی اور مجھے دھکا دینے کی کوشش کی میں نے بی بی نیلا کے چہرے پہ تھپڑ مارا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت روک دی اور فرمانے لگے وہ وقت خبردار دوسری بار میری گھر والی پہ ہاتھ نہ اٹھانا اس کا کیا بندہ رو کے لگا میں نے حضرت عثمان کا دل دکھانے کے لیے جان بوجھ کر ان کی گھر والی بھی کو دوسرا تھپڑ مارا چکرا کے نیچے گر پڑی حضرت عثمان رضی اللہ ترن کی زبان سے نکلا آم اللہ کلا باد خالا کلار اللہ کریم تجھے اندھا کر دے اللہ تجھے سلیل کر دے اور نمبر تین اللہ تو یہ جہنم کی آگ میں داخل کر دے کہتا ہے یہ تین سننے کے بعد میں نے واپس دیوار پلاگی کہاں پٹھا بھاگ پڑا مجھے کچھ پتہ نہیں حضرت عثمان کا بعد میں کیا بنا لیکن حملہ کرنے والوں میں ابتدائی طور پر تو میں شامل تھا اب جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو شام کے بندوں نے میٹنگ کی ایک جماعت تیار کی حضرت عثمان کے قاتلوں کو چن چن کے تم نے مارنا ہے شام کی جماعت شامیوں کے گروپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے کر ہاتھ میرے دونوں کاٹ دیے پاؤں دونوں میرے کاٹ دیے, میرے کار دیے, میرے کار دیے پوری کر دی ہے اللہ تجھے اندھا کرے ہو چکا اللہ تجھے سلیل و خوار کرے سلیل و خوار بھی ہوں اور نہ تین خل کر اللہ تجھے جہنم کی آگ میں داخل کرے اب پتا نہیں تیسری بدوا کیسے انداز میں قبول ہوگی آخرت میں میرا کیا بنے گا دوسروں کا محتاج بنا ہوا ہوں اس کو کہتے ارزل المر ایسی عمر جس میں بندہ دوسروں کا محتاج بن جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ کارنوں کی بات سننا اب آپ خیال اب توحفہ دینے لگاؤں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بڑھاپے کے اندر دوسروں کی محتاجی سے بچ جاؤں آپ چاہتے ہیں ہم بڑھاپے کے اندر دوسروں کی محتاجی سے بچ جائیں آپ چاہتے ہیں تو میں بات سناتا ہوں نہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے کیا بڑھاپے میں دوسروں کی محتاجی سے ہم پھر کیا ہوگا حضرت ابن نے باس رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ, اللہ اللہ اپنے شگردوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور ایک شگرد نے پوچھا حضرت ابن باس رضی اللہ تعالی سے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے مین کو مرکلا سیاح ایسی عمر میں اللہ دے دیتا ہوں بندے کو جوانی کی طاقت ساری رسط ہو گئی ہے دوسروں کا محتاج بنا ہوا ہے اللہ اللہ اگر بڑھاپے میں موتاجی سے بچنا ہو تو کیا کرنا چاہیے حضرت ابن باس رضی اللہ تعالی نے فرمایا اکرا قرآن کرو قرآن سے تعلق بناؤ قرآن سے محبت پیدا کرو قرآن والا عقیدہ بناؤ قرآن والا عمل بناؤ اگر تم نے قرآن سے پیار کیا قرآن کی تلاوت جاری رکھی عقیدہ عمل قرآن والا بنایا قرآن سے محبت کا دی جائیے ہوگا اللہ تمہیں بڑھاپے میں دوسروں کی محتاجی سے محفوظ رکھے گا اللہ للہ ہماری جماعت اشاعت تو و سننا یہی محنت کر رہی ہے در سو تو قرآن کا بیان خطبہ عجمہ ہو تو قرآن کا بیان جلسہ ہو تو قرآن کا بیان کانفرنس ہو تو قرآن کا بیان آپس میں جب مجلس ہو تو قرآن کا بیان اکر القرآ پہلا پہلا انداز آپ کو بتایا عبرت کے دین انداز ہیں اللہ کی پہچان کے دین انداز ہیں اپنے آپ کو دیکھو گے تو اللہ کی پہچان حاصل ہوگی ہے نمبر دو کائنات کو دیکھو گے تو اللہ کی پہچان حاصل ہوگی ہے اور نمبر دین کو ضشق قوموں کے حالات پڑھو گے اللہ کی پہچان حاصل ہوگی ایک انداز میں نے آپ کو سنا دیا اللہ کی الفاظ قبول کرے ربنا تقبل منا اِنکا تس میعو العلیم لَيْنَا اِنَّ <الرحیم> صلی اللہ مختارم علامہ احمد خان سے دا بیان کہ پچوبی دسمبر 2005 ہزار پانچ بعد نمازم غرب گاؤں موسا مدینہ مسجد تحصیل, تحصیل غازی کی شیر ندید ملادو پت حیا سات اشاعت سنت کے سٹ اینڈ سیڈز مارک دکان نمبر چھ شفی مارکیٹ نی اسکول گراؤنڈ جاگیار روڈ سوا بھی پروپرائٹر توہیری موبائل نمبر 0301, 5710, نمبر تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس ترپون نمبر دو ہے میری آرزو ہے مولا ایک بار تو بلا میری آرزو ہے مولا ایک بار تو بل مرنے سے پہلے مجھے کو مرنے سے پہلے مجھے کو اپنا وہ گھر دکھا تیری آر جو ہے بولا اک بار تو بولا میرے دل کی ہے تمنا تیرا در ہو میرا سر ہو میرے دل کی ہے تمنا تیرا در ہو میرا سر ہو ڈرے ملتزم زم پہ جا کر درے ملتزم زم پے کر دنیا سے مروان میری آرزو ہے مولا اک بار تو بلا میری آرزو ہے مولا اک بار تو بلا دنیا کے تان سے کر تیرے گھر میں آ گیا ہوں دنیا کے تان سے کر تیرے گھر میں آ گیا ہوں مجھ کو بنا لے اپنا مجھ کو بنا لے اپنا کچھ بھی کہے زمان میری آرزو ہے مولا اک بار تو بلانا میری آرزو ہے مولا اک بار تو بلانا دنیا کے تان سے کر تیرے گھر میں آ کے تہنے کر تیرے گھر میں آ گیا ہوں مجھ کو بنا لے پہنا کچھ بھی کہے زمانہ میری آرزو ہے مولا ایک بار تو بلانا میرے دل کی ہے تمنا تیرا در ہو میرا سر ہو میرے دل کی ہے تمنا تیرا در ہو میرا سر ہو در ملتم پہ جا کر در ملتم پہ جا کر دنیا سے مروانا میری آر ہے مولا ایک بار تو بولا منظور کر لے مولا حافظ کی یہ دعا ہے منظور کر لے مولا حافظ کی یہ دعا ہے دم آخری مولا پر دم آخری